اے آمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوہے نے اپنی بھائیوں کی نسبت کہا کہ جب وہ سفر اجہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس لیے اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے